من ان دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے آپ کہہ دیجئے کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے لیکن کہو کہ ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے نیک امال میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے ابن عباس قطع اور مجاہد سے مختلف سندوں کے ذریعے مروی ہے کہ یہ آیت قبیلہ بنی اسد کے بارے میں نازل ہوئی تھی یہ لوگ قحط سالی سے پریشان ہو کر اپنے بال بچوں سمیت مدینہ آ گئے اور بظاہر اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ فلاں فلاں قبیلے آپ کے پاس اپنی سواریوں پر آئے اور ہم تو آپ کے پاس اپنے بال بچوں سمیت آ گئے ہیں اور ہم نے فلاں فلاں قبیلے کی طرح آپ سے جنگ نہیں کی ہے اور اس احسان جتانے سے ان کا مقصد زیادہ سے زیادہ صدقہ حاصل کرنا تھا تو یہ آیت ان کی ایمانی تربیت کے لیے نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دیہاتیوں نے کہا ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں اس لیے ہم مومن ہیں اور ہر اکرام و عزت افضائی کے مستحق ہیں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان سے کہا کہ تم ابھی مومن نہیں ہو اس لیے کہ ایمان اعتقاد قلب خلوص نیت اور حصول اطمینان کا نام ہے تم لوگ یہ کہو کہ ہاں ہم لوگ غلامی اور قتل کے ڈر سے یا صدقہ کی لالچ میں ظاہری طور پر اسلام میں داخل ہو گئے ہیں اور یہ صفت منافقین کی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے ورنہ اس کا اثر تمہارے جسموں پر ظاہر ہوتا اور اعمالِ صالحہ کے ذریعے اس کی تصدیق ہوتی مفسرین لکھتے ہیں کہ لمحہ توقع اور امید کا فائدہ دیتا ہے اس لیے یہ لفظ دلالت کرتا ہے کہ وہ لوگ بعد میں صحیح معنوں میں مومن ہو گئے تھے آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے انہی دیہاتیوں سے فرمایا کہ اگر تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عوامر کو بجا لاؤ اور ان کے نواحی سے بچتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے نیک اعمال کا اجر ہرگز کم نہیں کرے گا اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور بے حد مہربان ہے اس لیے اس کی طرف رجوع کرو نفاق سے توبہ کرو اپنے دلوں میں ایمان کو راسخ کرو اور اس ایمان راسخ کے مطابق عمل کرو تاکہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تم پر رحم کرے